ابز بائی مسئلہ یہ ہے کہ مرزیت ایک فتنہ ہے جو انگریزوں نے شروع کیا وہ آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ آخری نبی نہیں مانتے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ وصلاۃ والسلام کی شان میں انہوں نے بے شمار گستاخیاں بھی مرزے نے دی مرزا ایسا شخص نہیں آیا کہ اس کو شریف آدمی سمجھا جائے اس, کی اس پر یہ کہ اس کو معذ اللہ نبی سمجھا جائے یہ تو بہت ہی بری بات ہے تو ہمارے آقا یہاں کا ترین سلسلوں کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں نبی ہیں اور کون سی ان میں کمی ہو گئی کہ جو اب معذ اللہ نیا نبی کی ضرورت پیش آ گئی تو ان کے عقائد نہایت ہی گندے ہیں چونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء اکرام کو معاذ اللہ بہت گستاخ ہیں وہ مرزا نے لکھا سینا اشارت علیہ اخلاط و کے بارے میں کہ معاذ اللہ شراب پیتے تھے ذہنی تھے معاذ اللہ اس کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اللہ پر انہوں نے یہ الزام باندھا کہ معاذ اللہ انہوں نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تو اس لیے تو دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں جو یہ یعنی ایمان یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی ایک سازش ہے اللہ کرے کہ مسلمانوں کو اللہ دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں چند سال پہلے رات کی باری تھی اب افغانستان کی ہے تو آہستہ آہستہ دوسرے ممالک کی بھی باری آئے گی اکیلے اکیلے کر کے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر اکیلے اکیلے پاکستان کے بارے میں انہوں نے بہت آ... آ... آ... یعنی بہانے ڈھونڈے آ... جیسا انہوں نے دے دیا کہا وہ دو آدمی دے دو اس نے نہیں دیے دی ہم سے جو مانگا ہم دیتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جو مانگتے ہیں دے دیتے ہیں اس نے یہ بھی دھیان دیا کہ پاکستانی تو اپنی ماں بھی دے دیتے ہے لیکن ہمیں پھر بھی غیرت نہ آئی انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ آئندہ شاید ہم مانگیں گے پاکستان نہیں دے گا تو اس کے خلاف ایک ہمیں بہانا مل جائے گا لیکن ہم سب کچھ دیتے جا رہے ہیں اب افغانستان چونکہ اوسامہ کو یعنی دینے پر راضی نہیں ہوا تو اس کے خلاف ایک بہانہ مل گیا تو اس پر حملہ ہوا ہے یہ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ دیکھو کس کس کے بارے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ مسلمانوں کو اقلے سلیم دے انہیں اتفاق و اتحاد کی دولت دے اور دوبارہ انہیں وہ کھوئی ہوئی دوبارہ اثر کرنے کی اللہ تو فیصف ہے اللہ کرے کہ دوبارہ کوئی وہ مجاہد سلطان صلادین یوبی کی طرح کہا جائے اور اللہ تالا مسجد کریم اہم پر کرم نوازی فرما دے جی مومن انڈر اسکور تھرٹین بھائی السلام علیکم حضرت صاحب میری آواز آ رہی ہے